اتنا سنجیدہ اور اتنا مذکا اخلاق ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے واقعی فضل ہے جنہوں چاہے چھوڑ لوگ او بھائی چھوڑو یار ایمان سے جب میں ان کے اخلاق کے عالیہ کو دیکھتا ہوں نا اصل مرد اخلاق سے پہچانا جاتا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی نے فرماتے مرد وہ نہیں جو قول میں پہچانا جائے مرد وہ ہے جو عمل میں پہچانا سبحان اللہ سبحان اللہ جب اللہ ہم دیوبندیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا کے بدتمیز بے حودہ اور گندے اخلاق کے معلوم ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں جب امام اہل سنت کو پڑھتے ہیں ایمان سے ایسے لگتا ہے کہ نبیوں کے اخلاق ادھر پائے جائے لانت ہو اگر میں لانت ہو مجھ پر اگر اس میں تھوڑی سی میں یعنی کوئی ذاتی ملاوٹ کر رہا ہوں نہیں جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں میں نے بہت پڑھا دیوبندیوں کے مشائق جو ان کے اکابر شمار ہوتے ہیں ان کو پڑھا دنیا کے بےحودے دنیا کے بد اخلاق کمینے خصوصاً کمین گی تو ان کی رگ رگ میں کمینگی جس کو کہتے ہیں کم کم کمینگی کمیم گٹیا ہونا گھٹیا ہونا تو ان کے یعنی جس کو کہتے ہیں لوم کیا کرم کا مقابل ایک کریم ہوتا ہے ایک لائن ہوتا ہے اعلی حضرت کریم ہیں یہ سارے سبحان اللہ اعلی حضرت کریم ہیں یہ سارے لین ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ آلہ حضرت نے پھر اپنے جانے کے بعد اپنا ثانی نہیں چھوڑا اپنا ثانی اس مردن نے چھوڑا یوں لگتا ہے کہ اس کا ثانی ناممکنات میں سے ہے یعنی ممکنات آدیا میں سے نہیں ہے مولاد آدیا میں سے ایمان سکا تھا اتنا فعل. گے لیکن ان کے رنگ کا کنی آئے گا افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سانی نہیں چھوڑا پھر افسوس یہ جی اور زیادہ افسوس یہ ہے کہ پھر ان کے متوسلین اور متعلقین میں کئی ایسے بھی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور اسلام کے لیے نقصان دہ وہ بندہ عظیم تھا آگے انہوں نے عظیم لوگ بھی تیار کیے لیکن حقیر بھی تیار کیے یعنی تیار کیے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے دیدہ دانستہ کیے یہ اپنی بد نصیبی سے اپنی نفس کی کمینگی کی وجہ سے یہ اس کے, ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ایسے اور یہ ہوتا رہتا ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں بڑوں کی علامات ہوتی ہیں بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہم نشین ہر طرح کے ہوتے ہیں کیوں جو رسول اللہ کی کچہری میں بیٹھنے والے بھی منافقین ہوتے ہیں؟ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے منافق تھے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کیسے صاف ہو سکتی ہے فرماتے ہیں کوئی ہو ولی کوئی ولی ہو امام عبد الوہب فرماتے ہیں جو بلی ہوگا نبی کا جو کامل وارث ہوگا اس کے, اس کے ہم نشینوں میں ضرور وہ سارے طبقے تیار ہوں گے کوئی ہوں گے صدیق اکبر جیسے تو کوئی ہوں گے عبداللہ اللہ بے جیسے سمجھ کیونکہ وراثت ملنی ہے مکمل چلے oh, oh, مکمل چلے یہ میں کاش کہ اعلی حضرت کے خلاف میں یہ نئی بھی نہ ہوتا نئی الدین مراد آبادی نہ ہوتا کاش کہ یہ نہ ہوتا بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے میں حیران ہو گیا ہوں کہ مسٹر جناح کی مجرم لیگ کو مسلمانوں کی جماعت کہتا رہا دیتی ہے اور پھر ظلم عظیم دیکھو کہ پاکستان بن گیا ہے حضرت وفد آتا ہے عبد الحامد کا فلاں فلاں کا اور وافد ملتا ہے کراچی میں وہ سے ہے وزیروں, وزیروں سے کہتے ہیں بھائی نظام ہے انہوں نے کہا بھائی آپ کچھ آئین بنا کر دیں ہم اسمبلی میں پیش کریں گے اگر منظور ہو جائے گا تو پھر ہم نافذ کر دیں گے تو پھر حضرت نے کہا چلو میں علیل ہوں لیکن علالت میں یہ خدمت کرتا ہوں کام کرتا ہوں آپ نے گیارہ نکاح والا آئین تیار کیا وہ حیات صدر الفاظل کتاب میں لکھا ہوا ہے है جی है وہ بنایا آپ نے اور جناب جی وہ اٹھایا وہ ووزرا کو پیش کیا گیا لیکن بد قسمتی سے ووزرا جو ہے وہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا منظور نہ ہو سکا فلاں سو سو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا نعیم الدین مراد آبادی ہو سکتا ہے تیرا ایمان ضائع ہو گیا تم اتنا بڑا کفر ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کہ دین کو تو اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر رہا ہے کہ یہ بین چوٹ کتے اگر منظور کریں گے تو ٹھیک ورنہ رد ہو گیا ان کافروں کو رد و قبول کا کس نے کہا ارے رسول اللہ کا قانون نبی نہیں رد کر سکتا یہ کافر کہاصل ہے جب کافر ہوتا ہے اس کو یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ کے قانون اسلام اور تین کو قبول کرے یا رد کرے کیونکہ کافر ہے جب ایمان والا ہو جاتا ہے اگر وہ سمجھے مجھے اختیار ہے تو وہ خود کافر ہے اگر دوسرا سمجھے اس کو اختیار ہے وہ بھی کافر ہے افسوس ہے کتنے بیٹھا ہے اور کیا کر دیو تسی تیرے تیر بدو لگی ہی حضرت ردی تینوں کی ہوا ہکا بکا رہنا چاہ کے دیکھ تو پتا لگ جائے گل پڑھ کے دتا ہے جانے کی تو بولن دیا. کیسے قرآن پاک میں ہوئے ماں نے یہ نہ سکھ قرآن کی فرمایا کسی مومن مر کیا کہا ہے اللہ نے کہا نا مومن مر دو اور یہ کیوں ہے مومن کی قید اسی وجہ سے ہے تاکہ کافر نکل جائے کافر کو اختیار ہے اسی وجہ سے تو وہ کافر ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اس کو یہ اختیار حاصل ہے تو کافر ہے اگر مومن ہوتا تو وہ اختیار نہ رکھتا اختیار نہ سمجھتا اختیار ایمان کا مطلب یہ ہے میں, اس, میں نے اس کو خدا مانا ہے اب میں اس کے آگے مجبور ہے ہوں جو وہ مجھے دے گا مجھے ماننا پڑے گا یہ مطلب, مطلب چاہے مجھے نفع میں ن, میرے نفے میں ہو چاہے میرے نقصان میں جس طرح بھی مجھے لگتا ہے ہر صورت میں مجھے ماننا ہے بس یہ مطلب ہے ایمان کا اتنا بڑا ظلم عظیم وہ کہہ رہے ہیں وہ تو مر گیا تو سارے دین شریعت قرآن ساری پی بیٹھے تینوں کوئی تمیر نہیں جس لوگوں نے آخیا سی آئین بنا کر دو ہم ساری دین شریعت قرآن ساری پی تینوں کوئی تمیر نہیں جس نے آخر سی آئین بنا کر دو ہم پیش کریں گے تو وہی کہہ دیتا تم سارے کافی ہو تجھے مار دیتے تو شہید ہو جاتا تو گیا تھا بڈھے بڈھے تو گیا تھا کیوں نہیں مرا باتیں پھر کہتے ہیں کوئی صدر اللہ فاضل ہے کوئی کچھ ہے کہتے ہیں چیز تھی اکابر وہ ظالم ان کو تو اصاگر میں رکھنا گناہ ہے اعلیٰ ردی کی تھی ساری ڈوب گئے سیدہ بولو برکات رحم اللہ تین سمجھا رہے ہیں مولانا شیر شیر, شیر،, شیر، ہاں سیدہ بولو برکات رحمہ. ان کو کہتا ہے کیا ان کو کہتا ہے یہ مولوی صاحب کا پتہ نہیں دماغ پھرا ہوا کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا رہتا ہے یہ سارے ایک کروڑ غلط ہیں یہ صحیح ہے اور یہ کہتا مسلم لیگ جو ہے بدتر ہے کانگریس سے یہ کیا ظلم کرتا ہے اگر یہ باہر بعد پہنچ جائے تو کیا کریں گے کیا کہیں گے وہ باہر بہت پہنچ جائے تیروں شرم نہیں آئی باہر بات پہنچ جائے تیر باہر کا ڈارر خدا نہ پولی وہ غلط ہوگی وہ تلیے وہ تو بہت سے ایمان نہیں دستا سانو تو تاں کے کر کے قسم خدا کی انا اس ذات پاک نے گل کر دیتی ہے جتھے بھی انہیں جتھے ہدایت وغیرہ انہوں چیزوں میں ملتا یا جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیں یہ نہیں فرما من خانا کلبا جو عالم ہوگا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا فاضل جی آدھے یہ لکھن دیا گلا سدر فاضل میرے کو شکر بنتا میں آتا نو نو ہو مومنٹ وہ سانس صرف ایماندرا ملیا ایمان دا قطرہ ملے تو, دے ایمان قطرے تو سارے رنگ وہدا پیا جی وہ تھوڑی جی لینا ادھر ہے اندر دل بولتا گل گلت جی میں ہوں امداد میں اتراد اٹھایا نا فاضل الفاظ جا اللہ فاضل دے ساری ضروریات جتھے جتھے وس ہے انہوں نے آگ صرف جواب دے, دے سوائے سر سٹن تے کوئی چارہ ہوئے تو تو بہت جتنا عظیم آدمی تھے امام اہل سنت یہ اتنا حقیر نکلے ہیں یہ لوگ ہاں دیکھایا سبحان اللہ شیر بیش ہے اہل سنت مولانا حسمت علی خان صاحب اللہ مول سید آل رسول او او، او، آستان مار رد مرشد سال رسو آسان سمجھ میں سب برکا فرما والدور کرتے تھے جناب شکر کافر ہے وہ بھی کافر ہے پرانا اخبار چھپتا ہوں جسارت پورا فلاکش فل <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>